بعض لوگوں نے کہا کہ اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں بہت سارے کتب ہیں ابدال ہیں نجبا ہے نقبہ ہیں اور اوتاد اور عمد اور مکتمان مفردان اور بہت ساری اس طرح کی ان کی کیٹیگریز ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی کیٹیگری قرآن و سنت میں آئی ہے نہیں آئی ہے چار کتب ہوتے ہیں اتنے ابدال ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا نظام ہوتا ہے اس طرح کی کوئی کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے آپ بتائیے حضرت عمر کو کوئی کہا یہ قطب ہیں چاروں خلیفہ تھے نا کوئی بولا ان کو قطب ہیں یہ نہیں آپ سلاس میں کہا کہ, کہ یہ قطب ہے یہ ابدال کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا یہ بات کے لوگوں نے نکالا لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ قطب ابدال ہوتے ہیں تو بھی آپ دیکھیے گھوم پھر کے بات کس پہ آتی ہے پھر وہیں آتی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو امام ہیں ان کا بھی انکار کرنا مشکل معاملہ ہے چار امام ہیں چاروں اماموں میں سے چوتھے امام امام احمد ابن حنبل ہے کہتے ہیں اِلَّم يَكُن اصحاب هم فمن یقون کہتے ہیں اہل حدیث اگر ابدال نہیں ہیں تو اور کون ہیں امام احمد کیا کہہ رہے ہیں اگر ابدال ہیں تمہارے نزدیک اگر ابدال کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو لوگ مانتے ہیں ابدال کو وہ کہتے ہیں ابدال ابدال بدل سے بنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بدلی ادلی بدلی بدل جانا ایک کی جگہ دوسرا آنا بدلی ہو گئی کہتے ہیں ہم اس کی ٹرانسفر ہو گیا تو ایک کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اللہ دوسرا اس کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے تو امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں اگر اہل الحدیث ابدال نہیں ہے تو اور کون ہے کہ ایک محدس گیا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے ایک حدیث کی دعوت دینے والا گیا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے اور چودہ سو سال کا سلسلہ آپ دیکھیں آج بھی حدیث کو زندہ رکھنے والے کون ہیں ہاں تبرک کے لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں جہاز ڈوبنے لگا تو بخاری شریف کا ختم گاؤں کے اندر اگر وبا پھیلی تو بخاری کا ختم تو یہ یہ نہیں صرف ختم ختم کر کے پورا ختم کر کے چھوڑ دیا اس کو ختم نہیں شروع کہ واقعی بخاری پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے عمل کے لیے برکت کے لیے نہیں کہ عربی میں پڑھ لیا بس بیماری چلی گئی گاؤں سے علاقے سے یا جہاز ڈولنے لگا تو چلو بخاری پڑھو اس کے لیے زندگی کا جہاز ڈول رہا ہے اس کے لیے بخاری پڑھنا ہے پانی کا نہیں ہم بھی تو ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کب ڈوبے گا معلوم نہیں شیطان کب ڈبو دے اس سے بچنے کے لیے زندگی میں قرآن و سنت ضروری ہے کہ ایک آدمی کو شیطان بھٹکا نہ دے گمراہی میں مبتلا نہ کر دے تو واقعی علم اور عمل کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے والے کون ہیں ورنہ تبرک اور ثواب کے لیے تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اصلاً اس کے ایمان اور عمل کے لیے پڑھنے والے کون ہیں جنہوں نے صرف علماء کے بیچ میں اس کو نہیں رکھا بلکہ عوام تک اس کو پہنچایا کون ہے یہی اصحاب الحدیث ہیں یہی اہل الحدیث ہیں جنہوں نے عام آدمی کو بھی بتا دے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلاحیت ورنہ بہت سارے تو معاملہ عام ہو چکا تھا کہ علماء کو بھی بہت ساری پوچھی جائے کہ فلا مسئلے میں حدیث ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں ہم کو فقہ کا مسئلہ ہے ہم کو حدیث کی کیا ضرورت ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے تو آج ہر ہر آدمی تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں یہ اصحاب الحدیث ہیں تو یہ امام احمد ابن حنبل کا قول کہتے ہیں اگر ابدال آحل الحدیث نہیں ہیں اور کون ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ ایک گیا تو دوسرا برابر آتا ہے آج آپ دیکھیے آج سے ہزار سال پہلے کہیں بھی بات ہے آج تک وہ لوگ موجود ہیں کہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا حدیث کا فہم اس کا عمل اس کا قول حدیث نقل ہوتی چلی جا رہی ہے آج تک ہم حدیث کا درس لے رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے آج حدیث عقائد میں مسائل میں عبادات میں اخلاق میں معاشرت میں آداب میں ہر چیز میں حدیث کو دلیل بنانے والے کون ہیں صرف تبرک کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے پڑھنے والے کون ہیں تو اصحاب الحدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ قرآن اور سنت قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ کیا ہیں ولی ہیں یعنی ولایت کا راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے پھر جس درجہ آدمی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اس درجہ اللہ کا قریب ہوتا جاتا ہے اور سادی بات ہے آپ سوچئے کہ صحابہ کے پاس کون سے علوم تھے صحابہ کے پندرہ علوم والے معاملہ تھا ان کا ان کو پندرہ علوم سیکھنے کے لیے بیچتے تھے نہیں صحابہ صاف ستھرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ تازہ قرآن لیتے تھے آپ کی زبان مبارک سے تازہ تازہ حدیث لیتے تھے فوراً اس پہ عمل کرتے تھے ان کے پاس کون سا علم تھا ان کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے قرآن و حدیث سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے اور وہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے ہر صحابی اللہ ہر صحابی اللہ کا ولی ہے بلکہ بعد کے اولیاء سے بڑھ کر ایک صحابی ہوتا ہے صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے تو ان کے پاس کیا علم تھا ان کا راستہ کیا تھا ولی بننے کا قرآن و حدیث تھا اسی کو انہوں نے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا تو ولایت کے لیے یہ ضروری ہے